نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه وانزل الثورات والانجیل من قبل هدل للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقان <تصفح> <تصفح> الیف لا مین اللہ جو معبود برحق ہے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 جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست اور بدلا لینے والا ہے اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں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 کوئی عبادت کے لائق نہیں ہوم ملک ہوم ملکی نفی کن زم فیتو نم تشبہ م میں کروں وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی باز آئےت محکم ہے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 جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکزیب کی تھی تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے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 ایک گروہ مسلمانوں کا تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا اور اللہ اپنی نسرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے من والانعام ذلك متاع والله عندهم حسن المآب لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے من ذلكم اتقوا عند ربهم جنت من تحتها خالدین, فيها خالدین فيها من اللہ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 ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ اورتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنو اور اللہ اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزک کے عذاب سے محفوظ رکھ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 كُلُّ لَائِقِ عِبَادَتِ نَهِي إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحساب فإن حال جولم دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے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 وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ مرون بل قسط مشم الَّذِينَ حَبِطَتْ الا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فد و مل سری جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے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 شمل تشیر ان کا شعییر کہو کہ اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہ بخشے اور جس سے چاہے بادشاہ چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب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 لما چل شعیم اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے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 تم تو شب اللہ سچو نیو اللہ فعین اللہ شب ال کے فرین اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعد واللہ سمیع علیم اِذْ قَالَتْ عمران عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي محررا, مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتخب فرمایا تھا ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے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 اللہ بِكَ یم مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور جو کچھ ان کے ہاں پیدا ہوا تھا اللہ کو خوب معلوم تھا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 کل میں دخلا نہیں الله کری کال یا بغير سب تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا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 هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بيحيى ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين اس وقت زكريا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنے حساب سے اولاد صالح عطا فرما تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے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 قال رب ان لا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي ايه قال ايتك الا تكلم الناس ثلاثه ايام الا رمزا واذكر ربك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 تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کثرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا چیل مرو ملا مرویم و چیل چلی وئیں اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا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 شر کو ادا پبا امراف ان کو لہ کل مل کی چل کچم چوت چورا چول جیل وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے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 اور عیسا بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پربردیگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرند بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لَكُمْ بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط مستقيم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 فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نَحْنُ أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما مع ومکر ومکر جب نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرف دار اور میرا مددگار ہو ہماری بولے کہ ہم اللہ کے طرف دار اور آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں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 يَوْمَ يُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ زَعَمُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ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 حکمل اللہ چپ من چرین اور جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا سلاح دے گا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا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 جاك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا, وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكالبين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 تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت بھیجیں یہ تمام بیانات صحیح ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے تو اگر یہ لوگ پھر جائیں تو اللہ مفسدوں کو خوب جانتا ہے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 ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر آخر زماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے اے اہل اسلام بعض اہل کتاب اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے للکی چا بلی لم فورون بھی آیا چل تم چشہ للکی چا لم مچل بسون شب چلو چک تمون تم اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو اے اہلِ کتاب تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملت کیوں کرتے ہو؟ اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور تم جانتے بھی ہو؟ وَقَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجِهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخره, آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ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 وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسے کسی اور کو ملے گی یا وہ تمہیں اللہ کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے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 كلا خناق قلهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب امين ولهم عذاب امين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 حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور یہ بات جانتے بھی ہیں میں شرین پو لکون بادل تم میں پو لیکن بادلی میں کونو نین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 بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو ثم رسول کہ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 انہوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا اللہ نے فرمایا کہ تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں سپون اردو تو لئی او جان تو جو اس کے بعد پھر جائیں وہ بد کردار ہیں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 قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 لعنه الله وملائكته ان عليهم لعنه الله وملائكته والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمرون الا الذين تابوا من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 كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ على نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بنی اسرائیل کے لیے کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجوز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو یعنی دلیل پیش کرو جو اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹے افطرا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرما دیا پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور مشرکوں سے نہ تھے ان اول بیت اوضع لنناس لالذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل كان آمنا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 تعملون کہو کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے کہو کہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو اور باوجود ہے کہ تم اس سے واقف ہو اس میں کجی نکالتے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں یا ایوہا الذين آمنوا ان تطيعوا فریقا من الذین اوتوا الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسوله ومن يعتصم فقد الى صراط مومنو اگر تم اہل کتاب کی کسی فریق کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے اور تم کیوں کر کفر کرو گے جبکہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے پیغمبر موجود ہیں اور جس نے اللہ کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لگ گیا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا بالکر اللہ علیہ تم آد الف بینو بیکم فم بینتی اخوان وکم تمارا شفر نم منہ کدا نکن اللہ کم آیا ہیرا الکم تحت مومنو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے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 ولت ولادینت فرقل اہم البینت ولا اکل نعین اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے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 يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُهُمْ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بَيَّضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هم فِيهَا خَالِدُونَ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 یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو صحت کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں اور اللہ اہل عالم پر ظلم نہیں کرنا چاہتا كنتم قير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون اور جو کچھ اسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور سب کاموں کا رجوع اور انجام اللہ ہی کی طرف ہے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 إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اور یہ تمہیں خفیف سی تکلیف کے سوا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر تم سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو مدد بھی کہیں سے نہیں ملے گی یہ جہاں نظر آئیں گے زلت کو دیکھو گے کہ ان سے چمٹ رہی ہے بج اس کے کہ یہ اللہ اور مسلمان لوگوں کی پناہ میں آ جائیں اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں گرفتار ہیں اور ناداری ان سے لپٹ رہی ہے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 یؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين یہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ لوگ حکم خدا پر قائم بھی ہیں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 میںمون اصابت اصابت جو لوگ کافر ہیں ان کے مال اور اولاد اللہ کے عذاب کو ہرگز نہیں ٹال سکیں گے اور یہ لوگ اہل دوزک ہیں کہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ جو مال دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ہوا کسی ہے جس میں سخت سردی ہو اور وہ ایسے لوگوں کی کھیتی پر جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے چلے اور اسے تباہ کر دے اور اللہ نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں منولا چکول افواہ سو روحم اکبر کج با تین تم چاقرون مومنو کسی غیر مذہب کے آدمی کو اپنا رازدار نہ بنانا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 وَلَقَدْ نصرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع موقع متعین کرنے لگے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے اس وقت تم میں سے دو جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا مگر اللہ ان کا مددگار تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اور اس وقت بھی تم بے سرو سامان تھے بس اللہ سے ڈرو اور ان احسانوں کو یاد کرو تاکہ شکر کرو کمین أل إ تَصْبِروا وَتَاتَّقو يَأْتكُم مِ فَرِهِم هذا يُمْددكُم رَبّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَ فٍ مِنَمَلائِكَةِ مسَِمين وَما جَعَلَهُ الله إِللاا بُشْرلَكُمْ وَلتَقُمَ إِ قُلوبُكُم بِ وَمَن نَصْرُ إِللاا مِن عدِ اللههِ العزيد الحكيِيم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 اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے تسلی حاصل ہو ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہے جو غالب اور حکمت والا ہے وَلِلَّهِ مَا ما السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کیا انہیں زلیل و مغلوب کر دے کہ جیسے آئے تھے ویسے ہی ناکام واپس جائیں اے پیغمبر اس کام میں تمہارا کچھ اختیار نہیں اب دو صورتیں ہیں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 رسول الم ترمون اے ایمان والو دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو اور دوزک کی آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے وَسارعوا الى اور اپنے پروردگار کی بخشش اور بہشت کی طرف لپکو کو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے اور جو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اسودگی اور تنگی میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفرون ذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما اولئیک جزاؤہم مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحتها الانہار و جنات من تحتها الانہار قالدین فيها و نعماجر العاملین اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس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 اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا اگر تم مومن صادق ہو تو تم ہی غالب رہو گے اگر تمہیں زخم میں شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے اور یہ دن ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو متمیز کر دے اور تم میں سے گواہ بنائے اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو خالص مومن بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے امب تم جنت والدم قبل تم تو کیا تم یہ سمجھتے ہو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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْتِيَنَّكُمْ عَذَابٌ أَوْ قَتْلُكُمْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ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 ان کریب بہت اچھا سلا دیں گے وما وما صابری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 اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر اکثر اہل اللہ اللہ کی دشمنوں سے لڑے ہیں تو جو مصیبتیں ان پر راہ خدا میں واقع ہوئیں ان کے سبب انہوں نے نہ تو ہمت ہاری اور نہ بزدلی کی اور نہ کافروں سے دبے اور اللہ استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اس حالت میں ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تو یہی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیادتیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما اور ہم کو ثابت قدم رکھ اور کافروں پر فتح انائت کر تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت میں بھی بہت اچھا بدلہ دے گا اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے یا ایوہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین وبئس مومنو اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے یہ تمہارے مددگار نہیں ہیں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا روپ بٹھا دیں گے کیونکہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانا ہے وَلَقَدْ صدقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تم و تا تم فل امر واس تم باد مون میری نارل منی اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا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 اور کسی کو پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو تمہارے پیچھے کھڑے بلا رہے تھے تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے تم اندھو نات نہ ہو اور اللہ تمہارے سب امال سے خبردار ہے تم انزل وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غَيْرَ الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا قل لو كنتم في الذين كتب عليهم القتل الى اللہ, ما في ما في والله بذات پھر اللہ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی یعنی نین کہ تم میں سے ایک جماعت پر تاری ہو گئی اور کچھ لوگ جن کو جان کے لالے پڑ رہے تھے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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهوا الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم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 جو لوگ تم میں سے عہد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گت گئیں جنگ سے بھاگ گئے تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو دیا مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا بے شک اللہ بخشنے والا اور برد بار ہے مومنوں ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کفر کرتے ہیں اور ان کے مسلمان بھائی جب اللہ کی راہ میں سفر کریں اور مر جائیں یہ جہاد کو نکلیں اور مارے جائیں تو ان کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کی دلوں میں افسوس پیدا کر دے اور زندگی اور موت تو اللہ ہی دیتا ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْمُدْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رَحْمَةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فضا غنيضا قلب لن مِنْ من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين اور اگر تم اللہ کے رستے میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو جو مال و متا لوگ جمع کرتے ہیں اس سے اللہ کی بخشش اور رحمت کہیں بہتر ہے اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ اللہ کے حضور میں ضرور اکٹھے کیے جاؤ گے اے محمد صلی اللہ علیہ ول وسلم اللہ کی مہربانی سے تمہاری افتاد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے اور اگر تم بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے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 اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر اللہ خیانت کریں اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز اللہ کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتقی بے خیانت ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے اللہ کے ہاں مختلف اور متفاوت درجے ہیں اور اللہ ان کے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے لقد من وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلالٍ <مُبِين> اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کرتے اور اللہ کی لو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 حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے تو تم چلا اٹھے کہ ہائے آفت ہم پر کہاں سے آ پڑی کہہ دو کہ یہ تمہاری ہی شامت اعمال ہے کہ تم نے پیغمبر کے حکم کے خلاف کیا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سو اللہ کے حکم سے واقع ہوئی اور اس سے یہ مقصود تھا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 کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو اپنے اوپر سے موت کو ٹال دینا ولا چہ سبنوی نپو چلو سبی اللہ چل اندیم یورژون سر ہی نبی میں بل خپوبیم وَيَسْتَبِشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مرے ہوئے نہ سمجھنا وہ مرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور ان کو رزق مل رہا ہے جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بخش رکھا ہے اس میں خوش ہیں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 اللہ اللَّهُ وَنِعْمَ ایمان اور اللہ کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں اور اس سے کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا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 الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه ومن عند الله ويقولون على الله الكذب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 بڑے فضل کا مالک ہے یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا اور جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے غمگین نہ ہونا یا اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کو کچھ حصہ نہ دے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا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 اللہ ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اللہ جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ يهم لعنه الله وملائكته والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يضرون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم چوبچر چوبچم اکم د لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی سب کی لانت ہو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 ناز اہل ایمان تمہارے مال و جان میں تمہاری آزمائش کی جائے گی اور تم اہل کتاب سے اور ان لوگوں سے جو مشرق ہیں بہت سی ایزا کی باتیں سنو گے تو اگر صبر اور پرہیزگاری کرتے رہو گے تو یہ بڑی نہ کر سکو گے اور جو چیز تم صرف کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ کن کان کان حل النبنی اسرائنا الا ما حرم اسرائن على نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ فبئس قل فاتوا بالتوراۃ فتنوها ان کنتم صادقین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 ترون و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقتا ذا باطلا سبحانك فقینا عذابا لنا बेशक اسمان اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہرون ہر کتاب فائدہ نہیں پیدا کیا تو پاک ہے تو قیامت کے دن ہمیں دوزق کے عذاب سے بچائیو ربنا انك من النار فقل وما کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے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 چلو کلو کا چلو کچھ لو لم سیام جنری ہلو حسن تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی